برابر کرتے ہیں اللذی کو وہی ذات ہے جس نے اور ایک مدت اس کے پاس جمع ہے جس کو قیامت کہتے ہیں تم تمتلو. یہ بڑے دور کی بات ہے کہ تم پھر بھی شک کرتے ہو وہ وسلم آباد وہی متصرف ہے آسمان اور زمینوں میں وہی جانتا ہے تمہارے چھپے راز کو ساحل کو وجال سے وہ اور وہی جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت اللہ کی نشانیوں میں سے مگر اسی سے وہ اعراض کرتے ہیں فقت کا بالحق کے اور اب بات یہ ہے کہ انہوں نے چھپلایا ہے ظاہر بات کو فقد کا بالحق ظاہر بات کو ظاہر بولشے کو ظاہر قرآن کو ظاہر آیات کو جب بھی آ چکی ان کے پاس پر تھوڑا دیر کرو آ جائے گی اطلاع ان کے پاس اس حق کی جس حق کے ساتھ استجاع کر دیا لفتہ دے کیا نہیں دیکھا انہوں نے کم ہلکنا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کیا نہیں سوچا انہوں نے یارا ی کا معنی یہاں ہے سوچنا ورنہ جب آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو وہ کب دیکھ رہے تھے سوچا کیا نہیں سوچا انہوں نے کتنے حلا کر دیا ہم نے ان سے پہلے بستیاں مکنہ لاز ٹکانا دیا تھا ہم نے ان کو زمین میں بڑی تھاٹ بات وہ جو نہیں دی تمہیں اے والوں سمال مزارت اور چھوڑ رکھی تھی بارش ان کے اوپر موسلا تھا دھواں تھا وہ جال لال نہارا اور بنایا تھا ہم نے نہروں کو ان کے نیچے بہ رہی تھی مگر اس کے باوجود اللہ کر دیا ہم نے ان کو بہت سارے وسطی زمانوں کو کتاب اگر ہم اتارتے اوپر تیرے کتاب کسی کاغذ میں پھر اس ہاتھ لگاتے تو یقیناً بے ایمان لوگ یہ کہتے کہ یہ جادو ہے کھلا کھلا اور یہ جو سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس کے ملک فرشتہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اتارتے فرشتے کو یہ کرتے انکار لکوں سے یا تو سارا معاملہ ہم ختم کر دیتے اور ان کو مہلت نہ دیتے تباہ و برباد ہو جاتے بنا اجالنا ہو مالا کان لا جا اور اگر ہم بناتے فرشتے کو رسول تو بھی ہم انسان ہی بناتے اور پھر پھر بھی معاملہ رلا ملا دیتے ہم ان پر جس طرح اب رلے ملے بیان جانتے پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہاں انسانوں کی شکل میں کیوں نہ بھی آیا والد استوز ہے سلم قابل کا تسلی رکھو میرے پیغمبر خدا کی قسم ہے جٹ گئے ہیں آپ سے بھی پہلے رسول بہت سارے پس گھیر لیا تھا ان مسکرا کرنے والوں کو اس گناہ نے جس گناہ کی وجہ سے وہ استضاع کرتے تھے یعنی اللہ کی کتابوں کو جھٹلاتے تھے کسی روفل تو فرما دے چل پھر کے دیکھ لو نا زمین میں پھر دیکھو کیا ہوا انجام توحید کو چٹلانے والوں کا تو فرما دے کس کا ہے آسمان اور زمین تو جواب دے خود لاہ اللہ کا ہے اور اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے لم لانکم <الْقِيَامَة> اور ضرور اکٹھا کرے گا تم کو دن کے جس میں شک نہیں ہے وہ لوگ بھی اکٹھے ہوں گے جو جنہوں نے میں ڈال دیا ہے اپنی جانوں کو فهم لَا اور وہ اس لیے بے ایمان ہی رہتے ہیں اسی کا ہے جو کچھ ٹھہرتا ہے رات کو اور دن کو وہی سننے جانے والا ہے و لو ما ساکانہ پھر لے لے وہ کل ساکانہ پھر لے لے فور وہ ذات پہلے سورا ہے سورا بناؤ پھر کبڑا بناؤ پھر نتیجہ نکالو اللہ کی وہ ذات ہے جس کے لیے ہر چیز ٹھہرتی ہے آگے کبرا وہ جس چیز جس پہ ہر چیز ٹھہرے تو وہ ہر چیز کا علم ہوتا ہے معلوم ہوا اللہ ہی سبھی علیم ہے اور کوئی نہیں کائنات میں غیر اللہ ہے تو فرما دے کیا اللہ کے بغیر بیکار کار ساتھ بناؤ جب وہ فاتری سماوات والا ہے نئے سرے سے آسمان اور زمین کو چیر کر بنانے والا ہے وہ یتیم ولا یتام وہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا اب اس کے بغیر جو کھلانے والا ہے اس کے بغیر میں کسی کو فاطر غیر اللہ کو خالق غیر اللہ کو رب کس طرح بناؤں تو فرما دے ان تو میں ہی عمر کیا دیا ہوں کہ سب سے پہلا فرما بردار ہوں گردا ہوں تو میں اپنی ولا تک ہوں نا میل اور نہ ہو جاؤ تو مشرقین سے تو فرما دے میں تو دردہ ہوں اگر نہ فرمانے کروں اپنے رب کی اس عذاب کے بڑے دن سے جو شخص ہٹایا جائے گا اس سے اس دن عذاب اس پر رحم ہوگا یہ بہت بڑی بلتی ہے بہت بڑی کامیابی ہے اگر یم سسکل بند کر دے آپ کو کسی تکلیف کے ساتھ بے یہ ضرور والی تنوین تنقید کی ہے یعنی تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ بھی اگر بند کر دے فلا کا شفل ہو اللہ ہو. نہیں کھولنے والا اس کو کوئی سوا اس کے اور اگر بند کر دے اچھائی کے ساتھ بڑی سے بڑی اچھائی فوالا کلشین کبھی ہر چیز پر کا دے وہی غالب ہے تمام اپنے بندوں پر اور وہی حکیم بھی ہے اور واقف کار بھی ہے تو کو فرما دے کون چیز زیادہ بڑی ہے شہادت کے ساتھ قسم اور گواہی کے ساتھ اللہ ہی بڑا ہے جو حاضر ناظر ہے کنٹرول کرنے والا ہے درمیان میرے اور درمیان تمہارے اور مجھے یہ بھی وہی کیا گیا ہے قرآن پاک تاکہ میں تم کو بھی ڈراؤں اور اس کو بھی ڈراؤں جس تک قرآن پہنچ جائے وہ مم بلغ جس تک قرآن پہنچ جائے تو معلوم ہوا نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد جس جس کے پاس قرآن پہنچے گا تو اس کو گویا کہ اللہ کا نبی ڈرا رہا ہے لیکن زیرا تاکہ تم کو بھی قرآن کے ذریعے ڈراؤں بلگ اور جس جس کے پاس قرآن پہنچے اس کو بھی گویا کہ میں ڈرا رہا ان کو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے مج... دوسرے رب بھی ہیں اللہ اشا تو فرما دے میں تو گواہی نہیں دیتا بلکہ یہ کہو ان ماہ واہ واحد تاکہ وہی اکیلا ہی ہے معبود رب میں بری ہوں اس سے جن کو تم اللہ کے ربوبیت میں شریک کرتے ہو وہ لوگ دیا ہے جن کو ہم کتاب وہ جانتے ہیں اس مضمون توحید کو کہ ہماری کتابوں میں ایسے ہی موجود ہے اور جس طرح تمہیں ان کو اپنے بیٹوں کا اپنے اولاد کے حلالی ہونے کا یقین ہے اسی طرح ان کو اس مسئلے کا کتاب تورات میں ہونے کا بھی یقین ہے فم اللہ جو شخص پھر بھی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالے تو وہ لاہ من بے مان ہے من ازلم کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گاڑ لے اللہ پر جھوٹ یا تقزیم کرے جھٹلائے اس کی آیات کو نت قانون یہ ہے کہ ایسے ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے جس دن اکٹھا کریں گے ہم تمام کو پھر مشرقوں کو کہیں گے کہاں ہے تمہارے معبود وہ جن کا تمہیں گمان تھا نہیں جواب ہوگا ان کا بکواس ان کا یہ جواب والا نہیں ہوگا مگر صرف یہی کہیں گے واللہ حرب نام ما کشرقی یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے کہ رب کی قسم ہے ہم شرک نہیں کرتے تھے ان دیکھنا کیسے جھوٹ بولیں گے اپنی جانوں پہ اور ذل ان ماکان یفتر گم ہو جائیں گے ان سے وہ لوگ جن کو رب کے برابر کیا کرتے تھے جھوٹ بولتے تھے بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف وجالہ اللہ اکنات ہم ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ قرآن سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر پہلے جھوٹ بولا تو اللہ نے ان کے کان اور دل بند کر دی آپ سیل بند ہو چکے ہیں مر جباریت کی ان پہ مار دی گئی ہے اگر دیکھیں ہر آیت کسی آیت کو بھی نہیں مانیں گے حتا کہ وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس مناظرہ کرنے سے اور کہتے ہیں کافر لوگ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی گپوٹیشن ہے قرآن نہیں ہے وہم ہو وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس قرآن سے یعن اونا ان ہو اور خود بھی رک جاتے ہیں قرآن سے وہی جو لکھون اللہ نہیں ہلاک کر رہے مگر اپنی جانوں کو مگر اس کا شعور ان کو نہیں ہے جب دیکھے گا نا تو جب کھڑے کیے جائیں گے جہنم کے کنارے اس وقت کہیں گے ہائے بد ہماری ہم واپس کیے جاتے اور نہ جاتے ہم اپنے آیات اپنے رب کی آیات کو اور ہم مانگ جاتے آیات کو یہ بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے ان پر وہ جھوٹ جو چھپاتے تھے پہلے اپنے دل میں و لو ردو ل آدھو لمال ہو ان واپس بھی کیے جاتے لا دو تو پھر لوٹ کے وہی جرم کرتے جیسے روکے گئے تھے ان نہ ہم لکا یہ جو کہہ رہے ہیں کاش کہ ہم واپس جاتے بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کالو ان حیات الشرق یہ نہیں ہے قیامت مگر صرف دنیا کے حیاتی ہے ہماری ہم بالکل زندہ کر کے نہیں اٹھائے گئے ہیں تو دیکھتا نا جب کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کی عدالت کے کٹہرے میں اللہ فرمائے گا کیا یہ حق سچ نہیں ہے قیامت وہ کہیں گے بالکل جناب اے رب ہمارے تو سچ کہتا ہے اچھا اگر سچ کہتا ہوں تو زو کو تب تک فرود. چکھو عذاب جس قیامت کا انکار کرتے تھے تاکہ خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے آپ کو جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو قیامت کو حتی و و وقتتن حتی کہ جب آجا پہنچے گی ان کے پاس قیامت اچانک تو کیا کہ ساری لانت و افسوس ہو اللہ ما فرتنا فی بجہ اس کے کہ ہم نے زیادتی کی تھی اس میں اور وہ اٹھا کے چل رہے ہوں گے بوجھ اپنا اپنی پیٹھوں پہ اللہ سا ما یا ضرور خبردار مسلمانوں بہت گندہ بوجھ ہوگا جو اٹھائیں گے نئی احتیاطی دنیا کی مگر ایک کھیل اور تماشا ہے جن میں لوگ پھنس چکے ہیں البتہ دار آخرت کی جو ہے یہ بہترین ہے ان کے لیے جو شرک سے بچتے ہیں اب کے لوگ وہ کیا تم اب بھی سمجھتے ہو کہ نہیں ہم خوب جانتے ہیں میرے پیغمبر کے آپ کو غم میں ڈالتا ہے وہ جو بکواس کرتے ہیں تو آپ گھبرائے نہیں وہ تو آپ کو نہیں چٹلاتے لیکن ظالمین اللہ کی آیات کو چٹلاتے ہیں معلوم ہو گیا جو اللہ کی توحید کے معاملے میں بدنام کیا جائے تو اس پر کیس یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی آزاد کو جٹلایا کسی ذات کو کوئی ذات پسند نہیں کرتی نفرت بھی نہیں کرتی جب تک کہ اس کے اندر کوئی صفت نہ پائی جائے اللہ پیغم عمر کریم کو فرماتے ہیں آپ کی ذات سے ان کو دشمنی نہیں ہے یہ آپ کا جو دشمن ہے میری آیات کی وجہ سے ہے اس لیے کوئی بندہ جب بھی ظالم ہوگا تو وہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا منکر ہوگا اس لیے اللہ فرماتے ہیں والا قد قزبت من کا دل کچھ روسرو کا بل آپ کو تسلی دیتے ہیں بہت سارے رسول آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے ہیں مگر انہوں نے صبر کیا اللہ ماں کبو اوپر اس کے بکواسات کے جس کے ذریعے انہوں نے گیا اوزو اور دیے گئے حتی کہ پھر پہنچ گئی ہماری نصرت اور مدد والا مبلم اور یہ ہمارا کہا کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ولا قطا کا ملنا برس خدا کی قسم ہے یہ خبر سچے رسولوں کی سچی آپ کے پاس آئی ہے اس لیے آپ گھبرائے نہیں وہ انکار قبر والے کا میری تسلی کے باوجود آپ کو اگر ان کا اعراض اور رائے ہدایت سے دور رہنا اعتراض کرنا یہ بھارا لگتا ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ صبر کریں اگر نہیں انتا تن پھیلا اگر طاقت ہے تو آپ کو سرنگ کھود لیں زمین میں اور سلامن سما یا سیڑھی لگا کے ہمارے پاس چڑھا ہے پھر ان کو یہاں آ کے کوئی نشانی دے دیں اللہ کے بندے میں نے جو کہا ہے آپ صبر کریں ولا اشا اللہ جمع اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو وہ ایک لٹھ پہ ان کو ہدایت پہ جمع کر دیتا فلاکلی بے خبر لوگوں میں سے اپنا ہو جائے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب توحید توحیدان ہوتی ہے تو تکلیفیں آتی ہیں لوگ پھوٹ ٹوٹ جاتے ہیں مگر اس سے بے اطمینان نہیں ہونا چاہیے نتیجے کی انتظار کرنا چاہیے ان لما یس الزین یہ قبول نہیں کرتے قبول نہیں کرتے کیوں؟ اس لیے ان کو مردہ سمجھو ان کے دل مردہ ہے جس طرح مردہ نہیں, سنتا اسی طرح ان دل بھی نہیں سنتے یہ باقی وجود ان کا جو ہے ان کو قبر سمجھو اور ان کے دلوں کو مردہ سمجھو مردہ جس طرح سنتا بھی نہیں جواب بھی نہیں دیتا اسی طرح ان کے دل قبول بھی نہیں کرتے اور سنتے بھی نہیں ایک پکی بات ہے جواب دیتے ہیں وہ جو سنے اور جو مردہ ہیں وہ نہ دنیا میں سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں وہ تو دن قیامت کے اللہ ان کو اٹھائے گا پھر ان سے کو بات چیت ہوگی سم میلا اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو فرما دے کیوں نہیں وہ کہتے ہیں نا کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس کے کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے آپ فرمائے اگر اللہ تو قادر ہے کہ اتار دے اس پر کوئی نشانی لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ نشانی جب آ جائے پھر قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے پھر بچایا کو نہیں جاتا ہوما منتا پتی نہیں کوئی جاندار بیچ زمین کے اور نہ کوئی پرندہ اڑ رہا ہے اپنے پروں سے مگر ہر ایک قوم جو ہے ایک گروہ ہے ایک ٹولہ ہے اب جس طرح تمہارے ٹولہ ہیں ہر جاندار کے بھی اسی طرح ٹولے ہیں ما فر رتنا کتاب میں سے کچھ نہیں چھوڑا ہم نے کتاب میں کوئی چیز ضروری جو ہو کچھ نہیں چھوڑا ہم نے اس کتاب میں جو کوئی چیز ضروری دین کی ہو سب میلا رب یو شرور پھر طرف رب اپنے کے اکٹھے کیے جائیں گے تو اشر بھی ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ بغیر سینگ والی بکری جو ہے سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی دن قیامت کے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کا بھی اشر ہوگا نہیں جانوروں کا اثر نہیں ہے اشر ہوگا تو صرف انسانوں اور جنات کا ہے باقی روایت کا مطلب یہ ہے گونی بکری جو ہے سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی یہ ایک کنارا ہے کہ مظلوم اپنے ظالم سے بدلا لے گا مظلوم اپنے ظالم سے بدلا لے گا ول دین اکثت نا جنہوں نے چھٹا ہمارے آیات کو وہ سوم من وک بہرے اور گونگے ہیں اندھیرے میں رہ جانے والے شرک والے کفر والے اندھیرے میں جس کو اللہ چاہتا ہے دھکا مار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پہ قائم رکھتا ہے تو فرما دے ارایت کو مجھے خبر دو ارائے تک آخ مجھے خبر تو دو اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا یا قیامت آ جائے اللہ کے بغیر کسی کو بلاؤ گے سورو ان کو تم سا ذکی ہے اگر تم آپ سچے ہو تو نہیں بلاؤ گے بل ہی کیا ہوتا ہی تم اس کو پکارو گے اگر وہ چاہے گا تو ماتور پھر اپنے ماں بوتوں کو بلا دو گے تو خدا کی قسم ہے بیجا ہم نے بہت ساری جماعتوں کے پاس آپ سے پہلے رسول بھیجے پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو باسا پھر بآسا جنگ کے دکھ کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ بولا اللہ ذرا بآساہ بھی دیے ان کو فرات بھی دی ذرا دکھ بھی دیے دونوں طریقوں سے ہم نے ان کو آزمایا صرف اس لیے تھا کہ وہ زاری کریں اللہ سے مگر وہ بگڑے رہے پھر جب بگڑے ہم نے ان کو پکڑا تو کیوں نہ کیوں نہ یہ ہوا ملا ہو کس کے ساتھ فلولا تذرا پس کیوں نہ گڑ گڑا ہے وہ جب آ چکا ان کے پاس ہمارا عذاب لیکن دل ان کے سخت ہو چکے تھے اور چھکا چکا تھا ان کے لیے شیطان وہ شرکیہ جو وہ کرتے تھے پس جب کہ بھول گئے وہ کام جس سے نصیحت کیے گئے تھے فتح بابق ال ش اب ہم نے ان کو روزی کھلی دے کر آزمایا کھول دیے ہم نے اوپر ان کے دروازے ہر ضرورت انسانی کے جس وقت وہ فارحو گئے تھے اس وقت ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک فیضا ہو مغل اچانک وہ حق کے بک کے رہ گئے ہاں تو پس کاٹ دی گئی جر اس قوم کی جنہوں نے شرک کیا تھا تو ثابت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین ربوبیت کی تمام یہ اللہ کے لیے ہیں یعنی ظالم کی جر کاٹ کے مظلوم کو بچا لینا یہ بھی ربوبیت ہے کل ارائے تم ان خض اللہ وسلم کو فرما دے مجھے بتاؤ تو صحیح اگر پکڑ لے اللہ تمہارے کانوں کو اور تمہاری آنکھوں کو اور خطب مہر لگا دے اپنی تمہارے دلوں پر تو کون ہے اللہ سوا اللہ کے جو لائے گا لا کر دے گا وہ چیزیں تو کو اور زر کا فن دیکھنا کیسے ان بدل بدل کے ہم آیات لے رہے ہیں یس فون پھر بڑے تعجب کی بات ہے کہ پھر بھی وہ سیل بند ہو رہے ہیں یس صدف کہتے ہیں سی پی کو جس کا منہ بند ہو اس لیے یس سیل بند ہو رہے ہیں تو فرما دے خبر دو مجھے اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا اچانک یا تمہارے دیکھتے دیکھتے نہیں ہلاک کی جائے گی مگر غالم کو کدھر وہ پکا نہیں سی تھی وہ تھا تو رائٹ ہے نہیں تو رائٹ نہیں صحیح کو صحیح کمرے میں ادریتا پر تو سارے کمرے دستا بنا رہے رس المرسلین ہم نے نہیں بھیجے رسول مگر وہ صرف خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے بس تھکے پیلے سے کسی کو منوانے کے لیے رسول نہیں بھیجے گا بس جو شخص ایمان لایا اور اپنی اصلاح کر لی اس پر کوئی خوف بھی نہیں نہ کہا میں وہ لوگ جنہوں نے جٹا ہماری آیات کو پکڑ لے گا ان کو عذاب بس اس کے کہ وہ حکم سے دور نکل جائے کرتے تھے تو فرما دے میں نہیں جھوٹا دعوی کرتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا کہ میں عالم الغیب ہوں اور میں یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا کہ میں نور کا بنا ہوا ہوں انتبے ہو میں تو نہیں پیچھے چلتا مگر اس کے جو وہی کیا گیا किया طرف تو فرما دے پھر ان کو کیا برابر اندھا اور آنکھوں والا ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو پھر تم اندھے ہو اور ہم آنکھوں والے ہیں کیوںکہ موید ہے تم اندھے ہو کیوں کے مشرق ہو افلا تفکر ہو اب اس فتح کے بعد بھی تم سوچتے نہیں ہو بڑے الو کے پٹھے ہو وہ انضی لذیل یقافور ڈرا تو ان کو قرآن کی دھمکی کے ذریعے ڈرا جو کچتے ہیں ڈرتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس لم ہی ولی ایسی حالت میں ان کو ڈراؤ ایسی حالت میں کہ ان کے لیے اللہ کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوگا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اس طرح ڈراؤ ممکن ہے وہ ڈر جائے غلط اور جو ڈرے ہوئے ہیں جو نہیں ڈرے ہوئے ان کو اس طرح ڈراؤ اور جو ڈر گئے ہیں اللہ سے ان کے متعلق قانون یہ ہے کہ لا تر دل نہ ہٹاؤ ان لوگوں کو اللہ زین ربهم رب کو ہم بالخذات جو بلاتے ہیں اپنے رب کو صبح شام چوری تو صرف اللہ کی رضا کی طلب کے لیے نہیں ہے اوپر تیرے ان کا کوئی گناہ کا حساب نہ تجھ پر ہے ان کے گناہ کا اور نا... ان پر ہے تیرے گناہ کا کوئی حساب فتح تروہ فتح کو نا اگر آپ نے ہٹایا اگر آپ نے ہٹایا تو پھر فتح کو نمر پھر آپ کا درجہ ظالموں کا درجہ ہوگا مطلب کیا ہے کہ چونکہ نفی شر کے اعتقادی نفی شر کے فیری وہ نہیں کرتے اس توحید کی وجہ سے ان کو نزدیک آنے والوں کو نہ ہٹاؤ صرف میرا صرف نہ ہٹانا یہ جلد دلیل نہیں بنتی دیکھا ید انہ بل بتاتے یعنی جو لوگ اللہ کو ہی پکارتے ہیں صبح و شام پکارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پکارتے ہیں وہ ان اتنے محبوب ہیں اللہ کے کہ آپ ان کو سختی کے ساتھ پیش نہ آیا کریں فتح کو کزال فَتَنَّا فتح لِبَعْضٍ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم آزمایا کرتے ہیں بعض کو بعض سے نہیں یقین تاکہ یہ کافر لوگ کہیں ہاں اللہ علیہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے درمیان سے ان پر بھی اللہ ان پر ہی اللہ نے ساری منت اور احسان کیا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں صلاح کے اللہ پاک جو ان پر سختی نہیں کرنے دیتا وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے اندر کون سی سی پت ہے وہ صفت ان کے اندر ہے ید ہنر اب ہم بل بتاتے والے شیئر وہی راجا کلینہ جس وقت آئیں نا لے لا تعتر ان کا جواب ہے ہٹا نہیں بلکہ جس وقت آئیں آپ کے پاس ایماندار تو سلام علیکم آپ پہلے ان پر میرا سلام دے دیا کریں اور یہ بھی فرما دیا کریں رب اللہ نے فرد کر لیا ہے اپنی جانوں پہ تمہارا تم پر رحم کرنا وہ کیسے رحم کرنا کہ جو تم میں سے برا عمل کرے گا پھر جلدی جلدی اللہ کے دربار میں توبہ طائب ہو جائے گا ان غفور رہی وہ اللہ مہربان پوچھنے والا ہے یوں ہی ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیے آیا تصبینہ تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا نیک کردار لوگ بد کردار لوگوں سے نکھل جائیں کل انہیں تو, تو فرما دے میں منع کیا گیا ہوں کہ اللہ کے بغیر کسی اور کو بلاؤں یہ بھی فرما دے میں نہیں پیچھے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑتا کد سلال تو اگر میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں یعنی قرآن کے خلاف کروں وما انا من المت پھر تو ان پہ ہدایت کا راستہ بھی بند ہو جائے گا تو فرما دے میں کل کھلی دلیلیں اپنے رب کے پاس سے لے آیا ہوں اور تم ان کو جٹلا چکے ہو اب اب یقیناً عذاب آنا تم پہ فض ہو گیا ہے مگر کب آئے گا ماں انستا ما بھی نہیں ہے میرے پاس اختیار اس کا جو جلدی کر کے مانگ رہے ہو تو کیوں انکم اللہ لہٰ فیصلہ کرنا صرف اللہ کے ہاتھ ہے حق کا بیان وہ ٹھیک ٹھیک کرتا ہے وہ خیر فاصل ہی اور بہت اچھے فیصلے کرنے والوں میں سے آپ ہو تو فرما دے اگر میرے پاس ہوتا ہوں وہ عذاب جس کی تم جلدی کرتے ہو تو جتنا تم نے ہمیں تنگ کیا ہے اور میرا تم تباہ و برباد کر دیے جاتے اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو ان دہو اور اس کے اندو یہ جار مجرور ہے نا جار مجرور مقدم ہے حسر مانا کریں گے اسی کے پاس ہے اختیار غیب کے نہیں جانتا اس کو مگر وہی ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہو رہا ہے یا سب کے سمندروں میں ہو رہا ہے ہمار تصوتوں میں مراکت اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہی جانتا ہے غلط حبت علمات اور نہ ہی کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں جاتا ہے جس کو وہ ہی نہیں جانتا ہے فلاح ولا, ولا یا بس کوئی سبز یا کوئی خشک کوئی چیز ایسی نہیں کوئی حالت ایسی نہیں اللہ کی کتاب مبین مگر وہ علم الہی میں موجود ہے کتاب مبین لکھت الہی میں موجود ہے وہ ذات ہے فا کم اور جانتا ہے جو کچھ سخم کرتے ہو تم نشان لگاتے ہو تین کو پھر اٹھائے گا یب اشکم پی ہے پھر اگلے دن کے لیے تم کو زندہ کر دیتا ہے تاکہ یوں رفتہ رفتہ پوری ہوتی جائے وہ مدت جو مقرر ہے پھر اس کے بعد اٹھائے جاؤ گے تم ماڈل اٹھائے جاؤ گے اس کی طرف پھر خبر دے گا تم کو جو کچھ عمل کرتے ہو وہی غالب ہے اپنے بندوں پہ وہی چھوڑتا ہے اوپر تمہارے نگران پارٹی ہتھا کہ جس جی وقت آتا ہے تمہارے پاس کوئی موت سمت وفت ہو پھر پورا پورا لیتے ہیں اس کو رسول ہمارے وہ لا جو اور وہ کبھی زیادتی نہیں کرتے نہ کمی ہی کرتے ہیں پھر لوٹائے جاؤ گے طرف اللہ کے جو مولا ہے ان کا سردار ہے سرپرست ہے مولا حق اللہ حکم میں اب بھی کہتا ہوں اسی کا حکم چلتا ہے وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے تو فرما دے چھٹکارا دیتا ہے تم کو ظلمات سمندری برری بہری تمام قسم کے اندھیروں سے مصیبتوں سے کون نکالتا ہے جس کو تم بلاتے ہو تصروں کے ساتھ اور ہلکے چپکے چپ کے اور کیا کہتے ہو لین من اب کی بار اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ہم ضرور اس کی نعمتوں کا قدر کریں گے شکر بجا لائیں گے تو فرما دے اللہ ہی ہے جو تمہیں چھٹکارا دیتا ہے ان مصیبتوں سے من کل کربن اور ہر ایک مصیبت سے تم تو پھر بھی تم شرک کرنے لگ جاتے ہو. قول بحث تو فرما دے کا قادر ہے اوپا اس کے جو بھیج دے تم پر عذاب تمہارے سروں کے اوپر بجلی گرے یا زمین نگل جائے تم کو یا طوفان آ جائے اور یل بے سکو شی یا تمہیں لڑا کے مختلف کو بتانا فلاد آپ فل دیکھے نا کس طرح بدل بدل کر آیا ہم پیش کر رہے ہیں لالحمور تاکہ وہ سوچنے لگ جائیں ہاں تو اس کے باوجود جایا اس قرآن کو آپ کی قوم نے حالانکہ وہ نرحا تھا تو پھر فرما لسٹ والے کم بے وکیل میں نہیں ہوں تمہاری بگڑی بنانے والا تم اپنی بگڑی اپنی سمری ہوئی قسمت بگاڑ رہے ہو قرآن کی تقزیم کر رہے ہو لیکن لینا بہن مستقر ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے وسا فتح اور تم اس وقت جان لو گے جس وقت دیکھنا ہے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے میں کہتا ہوں آ رضان ہو آپ ان سے توجہ ہٹا لے حتیٰ حدیث وہ سوچنے لگ جائیں کسی دوسری بات میں میری کلام کے اندر وہ سوچ کر رہے ہوں باطل تو آپ آر ان سے توجہ ہٹا لیا کریں معلوم ہوا جو اللہ کے کلام میں غلط سوچ کریں تو اس سے حکم ہے آر ذانو آرز ان کی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیں جب ان کی طرف منہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو ان کی زبیہ اور ان کا رشتہ لینے کی یاد کیسے ہوگی جب تک کوئی آدمی توحید کے اندر بد باطن بے فکری کے ساتھ سوچے تو اللہ فرماتے ہیں رضان ہو آپ ان سے توجہ بالکل ہٹا کے رکھیں وہ ان اور اگر یون سے کا شیطان اگر کسی وسوسہ میں ڈالنے لگے آپ کو شیطان شیطان کا اثر ہو نہیں سکتا مگر کوشش تو کرتا ہے نا اما یون کا شیطان اگر یہ جو ہم نے حکم دیا نا آر از انم اس آر از کے حکم سے اگر وسوسے میں ڈالنے لگے آپ کو شیطان تو سرے سے وہاں بیٹھو ہی نہیں جہاں میری آیات میں غلط سوچ رہا ہے ہاں. فلاد تک اور عبادت ذکر آ. پھر آپ کو جب یاد آ جائے تو سالم قوم کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے غما الدین تک نہیں ہے اوپر متقی لوگوں کے من حساب من شہر اور ظالموں کا کوئی حصہ حساب کا ولاکن ذکر لال تخور لیکن یہ نصیحت ہے تاکہ کوئی مان کر متقی بن جائے اور دفع کر دو ان لوگوں کو چھوڑ دو ان لوگوں کو جو بنا لیتے ہیں دین اپنے کو لابھ اور لابھ کھیل تماشا کیوں بناتے ہیں واو تالی لیا کیونکہ دھوکے میں ڈال رکھا ان کو یاد دنیا نے ذکر بھی انتبال اور رسیت کر ترآن کے ساتھ ذکر بھی اے ذکر بال قرآن ذکر بھی انتبالہ تاکہ پھنس جائے ہر نفس جو کمائی کرے گا یہ ان تو بسالہ تاکہ آپ قرآن کے ساتھ تذکیر کریں گے نا تو یہ پھنسیں گے اس طرح قرآن سن کر کریں گے انکار انکار کرنے سے وہ پھنس جائیں گے ان کو آزاد دیا جائے گا لئی صلاحہ مندون والا شفیع ان کے لیے پھر کسی جان کے कोई کوئی سفارشی نہ ہوگا اور نہ دوست ہوگا اگرچہ وہ پورا دے پورا پورا بدلا لا جو خط میں نہا اس سے نہیں لیا جائے گا یہی لوگ ہیں اب سے لوب ماں کا سب وہ قرآن سن کر اور نہ مان کر یہ پھس گئے ہیں سب اس کے کہ انہوں نے انکار کیا لهم شراب من ان کے لیے شراب ہوگا مشروب کا حکم بھی دیا ہے من تیسرے فرمانی سے بچنے کی ہدایت بھی کی ہے نرت والا آنا اس کا چوتھا اس کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا بھی ہے اور وہ ہمارے آم امال سے واقف بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے اگر ہم کو سزا نہ دے تو اس سے دھوکھا بھی نہیں کھا سکتے اور تمہارے معبود عبادت کے قابل بھی نہیں ہیں ہم صحیح راستہ پر بھی ہیں کوئی اند اللہ حوال خدا تو اتنے مونے کے باوجود غیر اللہ کو رب ماننے کی کیا وجہ ہے حبیز کا <تصفح> ابراہیم الحبیر اب انداز بدلا دلیل نقلی اس کے ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے ساتھ جس وقت کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو اپنے باپ آذر کو اتھا سے دو اصنا من آ کیا تو بنا لیتا ہے بتوں کو خدا منا لیا معبود بنا رکھا ابا جی کن اراک لال تم سخت کھلی گمراہی میں ہو یہاں بعض مصر سیوتی جیسے علماء نے لکھا ہے کہ جو پیغمبروں کے باپ ہوتے ہیں وہ چونکہ ہمیشہ نری ہدایت پہ ہیں جس نے پیغمبر کا باپ بننا ہو وہ ہمیشہ ہدایت پہ رہتے ہیں یہ ایک قانون انہوں نے بنایا قانون بھی فاسد اب اس میں بنا فاصد فاصد کی بنا ہے بنا اور فاسد الفاصل چونکہ انبیاء کے باپ ہدایت پہ ہوتے ہیں لہذا ابراہیم علیہ السلام کا جو یہاں آزاد ہے یہ چچا تھا ابراہیم علیہ السلام کا یہ چچا ہے اور باپ کا نام ہے تارو باپ کا نام یعنی پہلے جھوٹ یہ بنایا کہ پیغمبروں کے باپ ہمیشہ ہدایت پہ ہوتے ہیں گمراہ نہیں ہوتے ہمیشہ ہدایت پہ ہوتے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام کی یہ روایت بھی ہے یعنی ان کے تو کہتے کہ تو خلاف ہے نا ایک شخص نے پوچھا مغموم ہو کے یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے اس وقت جو مر گیا تھا تو نبی السلام سرما ان باپ کا فلن تیرا باپ جہنم میں وہ گھبرا کر واپس ہٹنے لگا تو نبی رحم فرمایا انا إن کا بنا تیرا باپ بھی اور میرا باپ بھی جانا ہم <تصفح> کہتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹھی ہے اگرچہ بخاری کی ہے کیوں پیغمبر علیہ السلام کے والدین کے متعلق یہ نس کسی مقام پہ نہیں آئی کہ ان کو دعوت ملی ہو اور پھر انہوں نے انکار کیا ہو تو تب کافر ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی تو پیدائش سے بھی پہلے ان کا والد ایام میں اور پر کفر کا فتوا کیسے لگے گا کفر کا فتوا تو تب لگے نا ماں کنہ مذہذی نہ حتہ نہ ہم قطن نہیں عذاب میں دیا کرتے کسی کو جب تک کہ ہم رسول بھیج کر رسول ان کو دعوت دے دعوت کو نہ مانے پھر جا کے وہ جنلی ہوتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے باپ کی طرف رسول بھی کوئی نہیں بھیجا گیا چھ سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان کے اٹھ جانے کے بعد رسول بھی کوئی نہیں آیا دعوت بھی ان کو نہیں ملی اور پھر وہ ذہنوی کیسے ہوگا کافر کیسے ہوگا اس لیے ہم کہتے ہیں یہ روایت اگرچہ بخاری وغیرہ کے اندر ہے سری جھوٹی ہے مگر اس کے باوجود جو انہوں نے قانون بنایا ہے گھرنتو کہ پیغمبر الحمد علیہ السلام کا جو باپ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں <سلام> ہدایت کے ہوتے ہیں یہ گھڑی ہوئی بات ہے اس گڑی ہوئی بات سے تو پھر وہ روایت جو محمد اللہ کی زبان لوگوں نے بنائی ہے اس لیے دونوں چیزیں گڑنتو ہیں یہ بات غلط ہے کہ ہر پیغمبر کا باپ جو ہے ہدایت پہ ہوتا ہے اللہ کریم کے قرآن مقدس کے قانون کے خلاف ہے یہ بات نہیں اب چونکہ انہوں نے ایک بات کر لی نا اس لیے انہوں نے پھر قرآن میں تعبیر شروع کر دی قرآن کہتے ہیں جس وقت کہا ابراہیم نے اپنے سب کے باپ آزر کو اب قرآن کی زبان میں تو سب کا باپ ہے نا قرآن کی زبان میں کہیں چاچے کو بابا نہیں کہا گیا یہ تو جہالت کا دور ہے نا اس لیے ورنہ باپ کو باپ کہا جاتا ہے اس لیے ابی ہے آزارا کے ساتھ اللہ نے فرمایا از کال ابراہیم ابی ہے لہذا ان کا گھرن تو بات کی وجہ سے قرآن کی تعریف ٹھیک نہیں قرآن اپنے باپ کا نام آذر ہے اسلامن آلہا. اے میرے بیٹے آ, آ, میرے باپ تخوام نے اللہ بنا لیا ہے تو اپنے اپنے بنی کو, کا کا کو بھی فتوا لگا لیا نا اپنے کام پر بھی فتوا لگا لیا یہ کہتے ہیں ہمارے استاد ہیں ہم کیا کریں شرم آتی ہے تو بے شرم ہو پہ قرآن کا شرم کرو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ پر بھی فتح لگاتا ہے کہ ہم نے کفر کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو حجتیں دیں دکھا دیا ہم نے نشانی اپنے قدرت کی آسمان اور زمینوں میں من تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ تین درجے کا یقین ہو جائے, الیقین، الیقین، جائے. جنا لو جس وقت چھپ گیا اوپر اس کے رات اندھیرا کر دیا رہا بند پہ دیکھا ستارے کو تو کہنے لگے ہا جا ربی لو بھائی رب میرا اوپر آیا اور جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ آدمی کی تردید کے لیے دوسرے کی تردید کے لیے تانا دینے کے لیے کہتے ہیں نا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا لو جی دیکھ لو اے میرا رب اوپر آیا ان بڑا منہ دیکھو رب دا فلما افلا جب وہ چھپ گیا تارا تو کہنے لگے وہ یار جو چھپ جانے والا ہو میں اس کو رب نہیں مانتا ان کی تبدیل کے لیے فلما رال کا مرا باد دیکھا نا ستارے کو ہے چاند کو چمکنے والا وہ کہنے لگا او دیکھو یارو او میرا رب آ گیا بڑا چمک رہتے ہیں وہی دیکھ رہے سن رہے سن اگر پہلے ہی سے اللہ نے ہدایت مجھے نہ دے رکھی ہوتی لکو نہ تو پھر میں بھی ابراہ کو ہوں گا معلوم ہو گیا وہ ان کو تانہ دینے کے لیے کہا تھا کہ ہزار ہو رہی ہے یعنی پہلے سے ہی اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گمراہ قوم میں سے ہوگا علم اور اشم سباگ پھر جس وقت صورت چمک رہا ہے جب کہ چھپ گیا اس وقت کہن لگے انشرے کو یہ تمام چیزوں کو جن کو میں رب رب کہتا آیا ہوں تم ان کو شریک بناتے ہو میں بالکل تمہارے شرک سے بیزار ہو بری ہوں انی وجہ, وجہ للذی اور میں تو متوجہ ہو گیا ہوں اپنا چہرے کو پھیرتا ہوں اس ساتھ کی طرف جو والارض جو زمین آسمان کو چیل کر بنانے والا ہے چیل کر کیا مانا فاطر کا معنی ہوتا ہے چیلنا کانتا رت کا زمین اور آسمان آپس میں بیٹھ تھے نتا رت کر دیا نے ایک لکھا تھا مولوی سارا زور لگاتے رہے پہ اس کا معنی کیا ہے ماشاءاللہ کسی کو نہیں آیا تین دن کے لیے تین دن کٹے ہوئے کازی اسمت اللہ صاحب کے پاس سارے مولوی شفنگے انہوں نے بڑی کتابیں لغت کی کتابیں کھولی تیسرے دن کازی اسمت اللہ صاحب نے غالب کہا تھا کہ بھائی لسان المیزان میں لسان المیزان سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپس میں جو ہے نا ملی جلی ہوئی ہے اس کو کھول دینے کا مطلب بنتا ہے یہ حل کوئی نہ کر سکا الحمدللہ اب تو ہم نے چونکہ مشہور کر دیا ہے ورنہ فتق رت کا یہ کسی کو پتہ نہیں لگتا کیا معنی ہے کیا ہے کیا ہم نے تو یہ کہا تھا نا اور رتق. کہ یہ رت تھے مشرق کی سبھی کھانے والے اور نہ کھانے والے ملے ہوئے تھے ہم نے چیر کے رکھ دیا ہے فت اور رتھ اس کا مطلب تو یہ تھا پتہ پت کو رتھ کیا کہتے ہاں کال اتوار چونی چل کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے اللہ کی توحید ربوبیت میں وقت ادا نے حالانکہ اللہ نے دلائل اقلیہ نقلیہ واہیہ کے ذریعے ہمیں ہدایت دے دی ہے اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک مناتے ہو اللہ کے اللہ شاربی اور اگر میں کبھی ڈر بھی تو اللہ کی مرضی سے ڈروں گا اللہ کی مرضی کے بغیر میں تم آ کے تمہارے کسی ماں بوجھ سے بھی کل علم. میرا ڈرتا وہ علم ہر چیز پہ وسیع ہے افلا تذکر کیا تم نصیحت سے نہیں کرتے وہ اور کس طرح دروں میں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو ولا تخافون حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے ہو اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی فعی الفریق آپ کو بل اب میں چیلنج دیتا ہوں پر دو فریقوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے کہ امن میں رہے ان کو تم تالبور اگر تم جانتے ہو اللہ دینو یہ بھی جی تبلیغ ابراہیم علیہ السلام کی ہے وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور اپنے ایمان پر ظلم کی چادر شرک کی نہیں چڑھائی ان کے لیے امن ہے وہ ہم موت دور اور وہ ہمیشہ ہدایت رہیں گے اور تل کا ہو جاتا یہ ساری بات جو ہم نے سکھائی ہے یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں معلوم ہوا جس کے پاس حجت زیادہ ہو اس کا درجہ بھی زیادہ ہوتا ہے ان نہ رب کا کہا رب بھی ہے جو حکمت گہری جاننے والا ہے بابا اب نسا اب اجمالی طور پہ تمام انبیاء کی وہ دعوت پیش کی جا رہی ہے کہ تمام کا دعویٰ بھی توحید ربوبیت تھی اللہ کا کمال اس توحید ربوبیت میں ہے اور اسی طرح اسحاق اسحاق بھی ہم نے ان کو مفت دیا یاقوب بھی ہر ایک کو ہدایت دی تھی ہم نے ہر ایک کو ہدایت کلن ہدینہ پیچھے چلے جاؤ وقد حدان ہے جس طرح دلائل اقلیہ, نقلیہ اور کے ساتھ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی تھی اسی طرح کلن حدینہ ہر ایک کو ہم نے تین قسم کے دلائل سے مزین کیا تھا وہ نو حدین نوم اسلام کو بھی یہ تینوں دلائل دیے تھے دیئے ان کی اولاد سے دابود ہے سلیمان ہے ایو یوسف موسیٰ حارون لکنجز اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں مخلص لوگوں کو ابراہیم بھی مخلص تھا ہم نے ان کو بھی تینوں قسم کے دلائل سے ہدایت دی ان باقی کو بھی تینوں قسم کے دلائل سے وہ زکریا عیسا و علی من تمام کے تمام نے وقتوں میں سے تھے ان کو بھی تینوں قسم کے دلائر سے مسجد کیا وکلن ہر ایک کو ان تمام کو ہم نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی آبا ان کے باپ ہو گئے ان کی اولادیں ہوں گی ان کے بھائی ہو گئے وضین اور ہم نے چن دیا تھا ان کو ہدایت دی تھی ان کو تینوں قسم کے دلائل کے ساتھ مستقیم سرات مستقیم کی ہدایت دی تھی حد اللہ یہ ہے ہدایت اللہ کی جس کو چائے دیتا ہے اپنے بندوں سے مگر سن لو ان دلائل کے ساتھ ہدایت دینے کے باوجود پھر بھی اگر وہ بھی ربوبیت میں شرک کرتے اللہ تو ان کے سارے ضائع اور برباد ہو جاتے آتا یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور حکمہ اور فیصلے دیے وہ نبوت دی یکفر بحا اگر ان کے ساتھ ان مکے والوں کو کفر کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو کوئی بات نہیں فقط وق اللہ ہمارے ایسی قوم انسار کی مقرر کر دی ہے جو کفر نہیں کرتے وہ تو پورا ایمان و اسلام پہ ہیں حد اللہ یہی لوگ ہیں تمام جا وہ تیرے لیے ہدایت کا نمونہ ہے میرے پیغمبر فخر ہوتا ہو مختلف پس انہیں کی ہدایت کے نمونے پر اقتداء کیجئے یعنی وہ بھی ربوبیت کے عقیدے میں متفق تھے ان کے ساتھ تو بھی موافقت کر ربوبیت کے عقیدے میں تو بھی نہ شریک کسی کو بنا جس طرح وہ نہیں بناتے تھے حصال کو علیہ تھا تو فرما دے نہیں مانگتا میں تم سے علیہ اوپر قرآن کی تبلیغ کے کوئی مزدوری کوئی مزدوری نہیں مانگتا ایک مزدوری ہوتی ہے اور ایک تنخواہ ہوتی ہے لوگ عام طور پہ مزدوری اور تنخواہ کو ایک سمجھتے ہیں مزدوری ہوتی ہے ہنگامی مزدوری پر ہنگامی چیز پر کسی وقت ہوا کسی وقت نہ ہوا جس وقت ہوگا تو مزدوری مل جائے گی ہاں جی اور یہ تنخواہ جو ہے وہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے مقرر وقت کی غلامی جو ہے اس کی اجرت لینا جیز ہے اس کی اجرت لینا جائز ہے اور جو مزدوری ہنگامی ہوتی ہے اس پہ کوئی شہ نہیں لی جاتی ہے اب اللہ کا پیغمبر کہتا ہے لا لاسالحم علیہ حجر میں تم سے اس تبلیغ پر جو ہنگامی تبلیغ ہے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانتا معلوم ہوا قرآن مقدس کی تبلیغ ہو اللہ کی کتاب کی تبلیغ ہو پہلے تو یہ مطلق بات نہیں ہے صرف اللہ کی کتاب کی تخلیق پر بات ہے میں یہ ہنگامی جو تبلیغ کر رہا ہوں یہ مجھ پہ فرض ہے اس لیے اس فرض کو میں مزدوری نہیں سمجھتا فرض ادا کرنے کو مزدوری نہیں سمجھتا یہ تو مجھ پہ فرض ہے نا اور ہے بھی ہنگامی لہذا میں اس کی مزدوری تم سے اجرت یا کوئی تنخواہ وغیرہ کا مطالبہ نہیں کرتا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تین کی ضروری حالت دین کا ضروری کام کوئی ہو اور وہ تمام پہ فرض ہو ایک پر فرض نہیں تمام پہ فرض ہو وہاں اپنے وقت کی تنخواہ مقرر کر لینا یہ جائز ہے نہ جائز نہیں ہے یہ باز کہتے ہیں نا یہ سڑے ہوئے ہوتے ہیں عثمانی یا کئی ٹولے ہیں نا زلیل قسم کے وہ کتاب مقدس کے عنوان کو نہیں دیکھتے ہیں چونکہ جہل ہوتے ہیں نا اس لیے لا نشری بھئی سمن اور تنخواہ لینی ہلام ہو گئی لا لاسلم اور تنخواہ تنخواہ کی بات ہی نہیں ہے تنخواہ کی بات نہیں بلکہ ہے عجر ہے مزدوری ہے اور مزدوری اس وقت لینا جائز ہوتی ہے جب کام ہنگامی ہو اور اس ہنگامی کام کا وقت پورا کرنا ہو اس پر فرض کچھ نہ ہو وہ تو مشروط ہوتا ہے نا کہ اگر اتنے پیسے دو گے تو میں اتنے پہ کام کروں گا اس کی نفی کرتا ہے پیغمبر لاسل کو مل اجرا تبلیغ صرف مجھ پر فرض ہے تم پر فرض نہیں ہے تم پر سننا فرض ہے میرے پر بیان کرنا فرض ہے لہذا یہ ہنگامی ہے ہنگامی تبلیغ ہے اور میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں لاسل و ملے اجرا اب میں اس کی مزدوری نہیں مانگتا ہوں اچھا اگر فرض کرو لو فرضیا اگر فرض کرو ہم اتار دیں ان کی طرف فرشتے اور اگر فرض کرو کہ ان سے مردے سارے کلام کرنے لگ جائے اور اگر فرض کرو ہر چیز جو ہے ان کے سامنے ہم اکٹھی کر دیں ماں قانولی یو بنو یہ مانیں گے نہیں اتنے زدی ہیں اللہ یشا اللہ منقطع مستثنا منقطاہ اللہ مگر اللہ چاہے کسی زمانے میں اس زمانے میں نا کسی زمانے میں ولاکن اکثر ہوں مگر یہ بھی مشکل ہے اس لیے کہ اکثر لوگ ان کے جاہل ہیں حقیقت حال کو جانتے ہی نہیں ہوں اب یہ لو فرضیہ ہے جس طرح لو کا نفی ہما اگر فرض کرو زمین آسمان میں دوسرے الہ ہوتے تو ٹوٹ پھوٹ گئی ہوتی ہر چیز وہاں بھی لو فرضیہ ہے اسی طرح و لو ہو اگر فرض کرو وہ سن بھی لیتے بھی تمہاری پکار کا جواب تو نہیں دے سکتے تھے یہاں بھی لو فرضیہ ہے جہاں لو فرضیہ ہوتا ہے وہاں محال کو فرض کیا جاتا ہے جو چیز محال ہونا جس کا ہونا ناممکن ہو اس کو فرض کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فرض محال اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بغیر دوسرے اللہوں کا ہونا بھی محال ہے اور مردوں کا سننا بھی محال ہے اور ان کا ماننا بھی محال ہے ولو اننا یہ اللہ نے فرض محال کیا ہے تاکہ پتا چلے کہ مردے کلام نہیں کرتے مردوں کا کلام کرنا بھی محال ہے اب قرآن تو یہ کہتا ہے روایات بھری پڑی ہے کہ مردے سنتے ہیں جب بلکہ بولتے ہیں مردے کو لے کر جب چلتے ہیں تو ان کا نکسالیہ تن اگر نیک ہو تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو اور برا ہو تو کہتا ہے کہاں لے چلے ہو اتراک مار کیوں نہیں آتا جی بولتا پہ یعنی قرآن مقدس نے تو یہ کہہ دیا ہے مردے کا بولنا اور سننا محال ہے اب روایات وہ چاہے بخاری کی ہوں چاہے مسلم کی ہوں روایتی ہے نا وہ بندوں کی روایت کی ہوئی ہے نا اللہ کا رسول یوں نہیں فرما سکتا اللہ کے رسول کو تو حکم ہے اتبے مایوہ آپ اسی کے پیچھے چلیں جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اللہ کا رسول پھر اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا ٹھہروکال <تصفح> کا جال نبی یہ نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنا لیا ہے ہر نبی کے لیے دشمن شیطانوں میں سے انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی وہ ایک دوسرے کی طرف جھوٹھی داستانیں ڈالا کرتے ہیں گروہ اور نر دھوکھا ڈالا کرتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو یوں نہ کر سکتے وہ مگر اللہ نے چاہا نہیں اس لیے یفترون چھوڑ دے ان کو یفترون اسی طرح یہ جھوٹ گڑتے رہے اور ان پر جرم ذمے لگتے رہے تسگاں علیہ پھر یہ جھوٹ پر کیوں عمل کرتے ہیں تاکہ جھوک جائیں طرف اس جھوٹے کول کے دل ان لوگوں کے جو نہیں مانتے آخرت کو ویر زو ہو اور تاکہ اس جھوٹے قول کو پسند کریں وال تاریف اور وہی کچھ بتاتے رہے جو کچھ اس نے مک تاریف جھوٹھی باتیں بنا لی ہیں اب اللہ اب تغیر من کیا اللہ کے بغیر میں تلاش کر لوں کو فیصلہ کرنے والا حالانکہ وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے طرف تمہارے کتاب کو مفصلا بڑی تفصیل کے ساتھ وزی نہ آتا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے فلا تک نہ مل مم آپ شک میں نہ پڑھے یا جھگڑے میں نہ پڑھے دونوں مانے امتراک ہے رب کا, کا سچائی کے لحاظ سے اور انصاف کے لحاظ سے لا مبدل بدل ہی اللہ کے بول کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ بول دینا مردے نہیں سنتے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ بول دے کہ اللہ ہی مشکل ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا رسول کے مت کیوں جھوٹ جو جو لگاتے ہو وہ بس سمی علیم وہی ذات ہے جو ہر کسی کی ہر وقت سنتا بھی ہے اور جانتا بھی اکثر من پھر اگر آپ کہنا مان لینا اکثر لوگوں کا یزلو الگ کا اللہ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بچلہ دیں گے کیونکہ اکثر لوگ جو زمین میں رہتے ہیں نا جن میں مولوی بھی ہیں پیر بھی ہے اور روحان بھی ہیں آبار بھی ہیں عوام بھی ہیں خواص بھی ہیں اکثر لوگ جو ہے ان کا دین صرف زٹلیات اور گمان نہیں ہوتا ہے حقیقت پر مبری نہیں ہوتا وہ نبی نہیں ہے وہ مگر خرسی کے مارے ہوئے یعنی اٹھا سا لگاتے ان <سؤال> <سؤال> رب کو عالم میں جانتا ہے خوب جانتا ہے جن کو تھکہ دے دیتا ہے رستے سے وہ عالم بالمۃدین اور ہدایت والوں کو بھی اللہ خوب جانتا ہے فکلو اما سکر رسم اللہ و بات سنو جن جانوروں کو لوگ اپنی طرف سے حرام کر دیتے ہیں ان کا استعمال کرنا کھاؤ تو بشر کہ اس پر اللہ کا نام زبا کے وقت ہو جائے ان کن تم بےآیات ہی ای اگر تم اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہو معلوم ہوا جو لوگ جانور یا کوئی کپڑا چیڑا کسی بابے کے نام کے رکھ کے پھر اس کو استعمال کرنا حرام سمجھتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو حلال سمجھے مگر شرط یہ ہے فکلواز ہو کے رسم اللہ علیہ اللہ کا نام ذکر کر کے ذبح کرنا چاہیے اور مالک کے مالک کے ملک سے وہ چیز نہیں نکلتی مالک کی اجازت بھی ہو اور بسم اللہ کر کے ذبح کرے تب استعمال کر سکتے ہو مالک رسم اللہ ہے کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نہیں کھاتے وہ جانور جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے مشرقین اور اہل کتاب یا عطل والیہود ابو دعوت شریف میں حدیث ہے وہ مل کے آئے اور آکے انہوں نے کہا اے محمد ما قتلتم تاکلونہو وما قتلہو اللہ لما لا تاکلونہو تم اپنی ماری ہوئی تو کھاتے ہو مگر جس کو اللہ ہی مار دے اس کو تم نے کھاتے اس لیے ہمیں تو پسند ہے اللہ کی ماری ہوئی یعنی مردار اور آپ جس کو ذبح کرتے ہیں تم آپ جانور کو قتل کرتے ہو اس لیے یہ بسم اللہ پہننا یا ان کو کھانا ہمارے مذہب میں داخل نہیں ہے ہمارا مذہب یہ ہے کہ جس جانور کو اللہ نے مار دیا ہے اس کو کھانا چاہیے یعنی بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنا ان کا کام نہیں تھا ان کا یہ طریقہ نہیں تھا اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہودی اور مشرقین کی پیروی کر کے جس پہ اللہ کا نام مسلمان ذکر کرے وہ کیوں نہیں کھاتے وہ کھاؤ وقت اللہ قوم باقی رہا وہ چیزیں جو حرام ہے وہ اللہ نے تفصیل کر دی ہے تمہارے لیے جو کچھ پہلے گزر چکا ہے سارے کے سارے اللہ مز تو ہاں وہ جو حرام ہے جو مجبور کی حالت میں اگر ان کو کھانا چاہے تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں ان کو گناہ نہیں کرتا نہ کثیر اللہ بغیر یوں لوگ جاہل جاہل جو ہے نا یہ اپنے آپ کو بھی اور بکری کائنات کو بھی اپنی خواہشات کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں ان نہ رب تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہیں اور کون تجاوز کرتے ہیں محتدین وہ ضرور ظاہر بات نہ بس بات بالکل ہے چھوڑ دو ظہری گنا بھی شرک پھیلی وہ بات نہ ہو اور شرک اعتقادی تک وہ لوگ جو کماتے ہیں نا گناہ کو سجنا کان ہو یقارے پھول وہ سب کچھ جس چیز کا ایک ارتکاب کرتے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا یعنی کھاتے ہیں جو حرام شرک پھیلی کرتے ہیں کلو امال ہے وہ نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے یعنی غیر اللہ کی نیاز ہے <لَفِسْك> کیوں؟ کہ یہ نرا کامل درجے کا کفر ہے الفسک <أَوْلِيَاهِم> شیتان لوگ اپنے دوستوں کی طرف جھوٹھی بات ڈالا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ لڑیں وہ ان سنو حرام حلال اور جانور کے کھانے نہ کھانے میں اگر تم نے یہودیوں اور مشرقین کی بات مان لی تو پھر ان نقم المشرکن پھر تم بھی مشرق ہو یعنی صرف بات ماننے سے مشرقین کہتے تھے کہ سبح پر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اب اسی جھگڑے کے درمیان جو شخص ان کی بات مان لے گا <لَمُشْرِخُون> مشرق ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی حرام تو ہے مگر فتوا فتوا نہ لگاؤ یہ فتوی یہ ہاں ڈر کیونکہ جہاں اندر چور ہوئے نا وہ چور آدمی ہمیشہ کڑا کے نکلتا ہے تاکہ میرے اوتے سارا فتوا نہ ہو مگر جتنا جی اترا ہے فتوا اللہ لگا دیتا ہے صرف مشرق کی بات ماننے سے مشرق ہو جاؤ من کہ نہ ہو بھلا موحد کی مثال بھلا یہ بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو اس کو ہم توحید کے ذریعے زندہ کر دیں اور بنا دیں اس کے لیے ایک نور توحید کا وہ چل رہا ہو اس نور قرآن کے ساتھ لوگوں میں یہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو شرک کے اندھیرے میں پڑا ہو اور وہاں سے نکل بھی نہ سکے کزال یوں ہی چھکا دیتے ہیں کافروں کے لیے ان کے گندے عمل جو کرتے ہیں وہ کزال کا جالنا سے اور یوں ہی بنا دیا ہے ہم نے ہر وسطی میں اکابیر مجرم یہ بڑے لوگ مجرم بنائے ہیں ہم نے یعنی اکابر کا لفظ جو ہے یہ مجرم پر بولا گیا ہے اکابیر مجرم یہ وہ بھی کہتے ہیں وجہ نال ہے آپ آنا اتنا سادتنا و سادتنا کنا ہم اپنے اکابر کی تقلید کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اکابر کا لفظ مجرم کے لیے بولا جاتا ہے مومن اور محسن کے لیے نہیں بولا جاتا آج سارا استعمال یہی یہ ہوتا ہے کہ اکابر اکابر, اکابر اکابر اکابر اکابر نے جو کوئی سمجھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اللہ فرماتے ہیں اکابر مجرمین نے جو کوئی سمجھا ہے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا اکابر مجرمیہ بڑے بڑے مجرم لوگ یم کرو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے مجرم لوگ مکر کرتے ہیں اس وسطی میں وما یم کرو اللہ بنف مگر وہ مکر تدبیریں نہیں کر رہے مگر اپنے خلاف کر رہے ہیں لیکن وما یشور لیکن واہ بما لیکن لیکن لیکن رما یشرور کو شعور نہیں ہے <آیتن> جب بھی آئی ہے ان کے پاس کوئی آیت کیا کہتے ہیں ہر گے حتی کہ ہم بھی اسی طرح دیے جائیں جس طرح پہلے رسول دیے گئے تھے اللہ عالم ہے سویہ جال و رسالت اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کس مکان پہ کس وجود پہ رسالت رکھے قریب پہنچ جائے گا مجرم لوگوں کو ذیل اللہ کے نزدیک اور عذاب سخت بس اس کے کہ وہ گندی تدبیریں کرتے تھے جس آدمی کے متعلق اللہ عرادہ کر لے کہ اس کا سینہ ہدایت دے تو اس کے لیے سینہ کھول دیتا ہے یوزل ہوں اور جس پر گمراہ کرنے کا اللہ ارادہ کر لے اس کا دل تنگ کر دیتا ہے ہارا جن شدید تنگ کا اناما گویا کے چڑنا پڑتا ہے اس کو آسمان میں مشرق کا توحید کی بات کو ماننا ایسا ہی مشکل ہوتا ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ آسمان پہ چڑھو آسمان پہ چڑھنا جس طرح ناممکن ہے مشرق کا توحید ماننا بھی اسی طرح